فَقُلْتُ رب ان إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا میں نے ان سے کہا کہ تم سب اپنے رب سے مغفرت طلب کرو وہ بے شک بڑا مغفرت کرنے والا ہے